فک اللہ بداطن غلال الوافی بما فِي <الصحیحين> یہ وہ کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ چل رہا ہے اس کتاب میں بخاری مسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں اور یہ کتاب کئی مقاصد پہ مشتمل ہے مقاصد کی کل تعداد دس ہے پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے مقصد کا تعلق علم سے ہے اور ہم دوسرا مقصد پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مقصد میں چار کتابیں ہیں پہلی کتاب کا نام ہے العلم اور اس کتاب میں بیس باب ہیں اور آج ہم نویں باب کا آغاز کریں گے باب ہے ما من کسرت سؤال وہ جو ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ سوال کرنے میں سے ان کی کثرت سوال مکلو ہے ناپسندیدہ پسندیدہ ہے اس بارے میں یہ باب ہے کثرت سے سوال کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس بارے میں یہ باب ہے اور مراد اس سے وہ سوال ہیں جو لایانی قسم کے سوال ہوں مثال کے طور پہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے سوال ہوا کہ میرا باپ کہاں ہے یعنی کہ جنت میں ہے یا جہنم میں ایسے ہی آپ سے سوال ہوا کسی نے سوال کیا میرا باپ کون ہے یعنی کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے ایک تو وہ ہے جو مشہور ہے اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت عرص پہ مستوی ہیں سوا کی کیفیت کیا ہے اللہ کیسے مستوی ہیں یہ کیفیت کا سوال کرنا یہ غلط بات ہے تو اس لیے بہت زیادہ سوال کرنا جن میں تکلف ہو لانی قسم کے ہوں یہ درست نہیں ہے حدیث نمبر 138 138 خوف یعنی کی سر ویت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ابو وقاس رضی اللہ تعالیٰ سر ویت ہے اور آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن جو ان دس صحابہ کرام میں داخل ہیں جنہیں نبی علیہ والسلام نے ایک کی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی آشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلمین جرم مسلمانوں میں سے گناہ کے لحاظ سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے منسالا شی ان لم يحرم جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پہ حرام نہیں تھی لمحم جسے حرام قرار نہیں دیا گیا تھا فحرم من عدلی مسلطی تو اسے اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دیا گیا ایک وہ چیز ہے جس کا حکم شریعت نے بیان کر دیا اسے جیز قرار دیا اسے حلال قرار دیا یا اسے ممنوع قرار دیا اور ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش تھی تو آپ علی سات اسلام کے زمانے میں وہی نازل ہو رہی تھی تو اس زمانے میں اگر کسی نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی تو حرام کر دی گئی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے تو یہ آدمی مسلمانوں میں سے سب سے بڑھ کر مجرم ہے حدیث نمبر ایک سو انتالیس ون تھرٹی نائن اس سے روایت کرنے والی امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ان ابھی ہو رہی رہتا انیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابیرا سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا داؤنی ما تم مجھے چھوڑے رکھو امر ہے جمع کریے داؤنی مجھے چھوڑے رکھو ما ترک جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں یعنی کہ جب تک میں خود تم سے یہ نہ کہوں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا ایک چیز کا میں نے حکم دے دیا اور اس کی تفصیلات نہیں بتائیں تو خاموشی سے اس پہ عمل کرو اور میرے مجھ سے اس معاملے میں بار بار رابطہ نہ کرو اس بارے میں مجھ سے بار بار سوال نہ کرو فرمایا دعونی مات ما تم مات مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں ان نما کمن کا اس کے نہیں ہلا کر دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کس چیز نے سوال ہم. ان کے سوال کرنے نے وختلاف ہوں مالا اور ان کے اپنے نبیوں سے اختلاف نہیں وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے فوری طور پہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی اور مان لی اور عمل کریں گے بلکہ آگے سے بحث و مباحثہ کرتے ان سے اختلاف کرتے ان پہ اعتراض کرتے اور بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے اس چیز نے پہلی قوموں کو حلا کر دیا فَإِذَا نَحِي تُكُمْ عَنْشَي تو جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں فَجِتَنِبُوتْ اس سے گُریز کرو اس سے اجتناب کرو اس سے دور رہو وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ اور جب میں تمہیں کسی معاملے کا حکم دے دوں فَأَتُو مِنْهُمْ مَسْتَقَاتُمْ تو تم اسے سر انجام دو تو تم۔ اس پہ عمل کرو مستتا تم اپنی استطاعت کے مطابق غور کیجیے گا یہاں پہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دو چیزوں میں فرق کیا ہے ایک کیا وہ چیز جس کا آپ نے حکم دیا کہ اسے کیا جائے اور ایک وہ چیز جس سے آپ نے روک دیا آپ فرماتے ہیں جس چیز سے میں روک دوں اس سے دور رہو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق دور رہو نبی علیہ اللہ سلام فرماتے ہیں شناب سے دور رہو تو یہ نہیں کہ طاقت کے مطابق دور ہو شراب سے دور رہنا ہے بدکاری سے دور رہنا ہے سوس سے دور رہنا ہے اور فرمایا لیکن جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دوں تو اس پہ عمل کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق نماز کا آپ نے حکم دیا کوئی کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا بیٹھ کر ادا کرے بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا لیٹ کر ادا کر لے لی. لیٹ کر ادا نہیں کر سکتا اشاروں سے ادا کر لے وزو نہیں کر سکتا تیمم کر لے معلوم نہیں ہے جدر دل مانتا ہے کہ ادھر کیولا ہوگا ادھر مو کر لیں تو آپ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی سے روک دوں تو اس سے دور رہو اسے اس اقتناب کرو اور جب میں تمہیں کسی معاملے کا حکم دے دوں تو اس پہ عمل کرو اپنی استطاعت کے مطابق وَالَّفْضُ مُسْلِم اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں بِكَسْلَتِ سُعَالِهِم ہماری عدیث میں یہ آیا چاہ کے پہلی قوموں کو کس چیز نے ہلاک کر دیا ان کے بہت زیادہ سوالات نہیں مسلم شریف میں آیا معذرت کے ساتھ ہماری جو حدیث پہلے پڑی تھی اس میں آیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے سوالات نے یہ لفظ نہیں آیا بہت زیادہ سوالات نہیں اور مسلم شریف کے کی حدیث میں لفظ آئے ہیں یہ کثرتی کہ وہ ہلاک ہو گئے بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے کثرت سوالات کی وجہ سے اس کے بعد اسی حدیث کے ایک اور روایت ہے وہ فی روایت للمسلم زاد فی اوالہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطال اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے شروع میں یہ اضافہ ہے کہ خطبنا ہمیں خطبہ دیا کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالا تو آپ نے فرمایا یعنی اپنے خطبے میں فرمایا ایوہ الناس اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر حج کیا کر دیا ہے فرض کر دیا ہے فحجو فس تم حج کرو فقالا ردل ایک آدمی نے کہا اکل لعامن یا رسول اللہ کیا ہر سال اے اللہ کے رسول اب اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اللہ نے حج فرض کر دیا ہے اب اس کے بعد وہ سوال شروع ہو گیا جس سے آپ نے اوپر روکا ہے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سوال نہ کیا کرو تو اس سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا تم حج کرو فقال آدمی نے کہا اکل الام یا رسول اللہ کیا ہر سال اللہ کے رسول یعنی کہ اللہ نے حاج فرض قرار دیا ہر سال فسا کا تو آپ نے سکوت اختیار کیا آپ خاموش رہے تک کہ اس آدمی نے یہ الفاظ تین مرتبہ کہے کیا الفاظ کہ اکل الامن یا رسول اللہ کیا ہر سال اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت تم یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا اللہ نے ہر سال حج فرض قرار دیا ہے لو قلت اگر میں کہہ دوں نعم ہاں لوجبت تو یہ حج ہر سال واجب ہو جائے ولم استطاعتم اور تم طاقت نہ رکھ پاؤ لیکن تم میں ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں ہوگی ثم مقالا پھر آپ نے کہا مجھے چھوڑے رکھو ما ترکتکم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی علیہ اللہ کس قسم کے سوالات سے منع کر رہے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ علماء سے سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات نہیں ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے یہ جو اس روایت کا آخری حصہ پڑا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو اور آخر میں کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ ہر سال واجب ہو جائے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض اور واجب ایک چیز کے دو نام ہیں ہند میں کئی علماء کرام فرق کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آرڈر قرآن میں آیا اللہ نے دیا وہ فرض ہے اور جو آرڈر نبی علیہ السلاۃ کی حدیث میں آیا اس عمل کرنا واجب ہے وہ چیز واجب ہے اسے فرض نہیں کہیں گے اس لحاظ سے فرض اور واجب میں فرق کیا جاتا ہے جبکہ یہ فرق مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں فرق ہے تلاوت کے لحاظ سے لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ قرآن میں جو آرڈر آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث میں جو آڈر آئے وہ نبی علی اللہۃسلام کی طرف سے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہوا اللہ یوحا آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے آپ جو کلام کرتے ہیں وہ وہی پہ مبنی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس لیے قرآن و حدیث میں عمل کرنے کے لحاظ سے حجت ہونے کے لحاظ سے اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے اب ہم آتے ہیں دس میں باب کی طرف کیا باب ہے باب وعد و نصیحت میں میانہ روی الاقتصاد کا میں کیا اعتدال میانہ روی تو وعد و نصیحت میں میانہ روی اعتدال یعنی کہ اس قدر وعد و نصیحت کرنا کہ لوگ تنگ آ جائیں یہ بھی درست نہیں ہے حدیث نمبر 140 سو یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی خمیس ابو وائل سے روایت ہے ابو وائل کے نام کیا شقیق ابو وائل شقیق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یوزک قرالاسا لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے لہو رجل تو ان سے ایک آدمی نے کہا کن سے عبداللہ بن مسعود سے کیا کہا یا ابا عبدالرحمان اے ابو عبد ابو عبد الرحمان کنیت ہے کس کی عبداللہ بن مسعود کی عبداللہ ان کا نام ہے ابن مسعود مسعود کے بیٹے ہیں مسعود ان کے والد کا نام ہوا اور ان کے اپنے بیٹے کے نام چونکہ عبدالرحمن ہے اس لیے ان کی کنیت کیا ہے ابو عبدالرحمن عبدالرحمن کے بابا یا ابا عبدالرحمن اے ابو عبدالرحمن لودت تو یقینا میری خواہش ہے انکا ذکرتنا کل یوم کہ آپ ہمیں نصیت کریں روزانہ کل یوم ہر دن قال تبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اما انہو یمنعونی من ذالک اما خبردار بے شک بات یہ ہے ان زمیر شان ہے بے شک بات یہ ہے کہ یم نعونی من دالکہ اس سے ان کے روزانہ درس دینے سے روزانہ وعدوں صد کرنے سے مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ انی اکرہو کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان امیلکم کہ میں تمہیں اکتہٹ میں واقع کروں میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن و حدیث کے بارے میں اکتہت میں واقع کروں یہ چیز روزانہ درس دینے میں رکاوٹ ہے روزانہ درس میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو نہ پسند کرتا ہوں کہ ان لکم میں, کہ میں تمہیں ہٹ میں ڈال دوں وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِدَةِ اور بشک میں تمہارا خیال رکھتا ہوں بِالْمَوْعِدَةِ بَادْ کرنے میں کما کان نبی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی علی اللہ میں تخولونا ہمارا خیال رکھا, رکھا کرتے تھے نصیت کرنے میں مخافت سلامت علیہ آپ کیوں ہمارا خیال رکھتے تھے واد و نصیحت میں ہم پہ پہٹ کے خوف سے نبی علی اللہ بھی بار بار اور کی بنیاد کے واد و نصیحت نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں تو میں بھی تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں عبداللہ کہہ رہے ہیں جیسے نبی علی ہمارا خیال رکھا کرتے تھے تو اسے پتا چلا کہ وعد و نصیحت میں بھی ہونا چاہیے میانہ روی ہونی چاہیے لوگوں کو متنفر نہ کریں اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو اکتالیس اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان اکرما تالا عباس قال اکرما سے روایت ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے اکرما کون ہے تابی ہیں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو اکرما عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قالا کہ انہوں نے کہا جنہوں کہ نے عبداللہ ابن عباس نہیں روایت نمبر ایک میں نصیحت کس کی تھی عبداللہ بن مسعود کی اور اب نصیحت شروع ہونے لگی عبداللہ ابن عباس کی قال کہہ رہے ہیں کس سے اپنے شکر دیکھر ماں سے حدیث کُ کہ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرو ہر ہفتے ایک بار یا حدیث ناسا لوگوں سے کلام کیا کرو لوگوں کو درس دیا کرو لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرو کلا جماعات ہر ہفتہ میں مررتن ایک بار فعن ابی تفمر اگر تم انکار کرو اس سے فمر تو ہفتے میں دو مرتبہ درس دے دیا کرو یعنی میری پہلی نصیحت کی عبدالب عباس کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ درس دیا کرو اور اگر تم کہتے ہو نہیں دی یہ تو بہت کم ہے تو فمر تو دو مرتبہ دے لیا کرو ہفتے میں فعن اکثر تفصلات میرار اور اگر تم بہت زیادہ درس دینا چاہو فصلات مرارن تو فثلات مرار ہفتے میں تین متبہ دے دیا النَّاسَ سہاد الْقُرْآنَ لوگوں کو اس قرآن ولافی حدیثٍ کا اور میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہ پاؤں کہتا کہ تم کسی قوم کے پاس آؤ جب کہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں لگے ہوئے ہوں فتح تو تم انہیں واضح و نصیحت شروع کر دو فتخت ہوں اور تم ان کی باتوں کو کاٹ ڈالو وہ آپس میں کسی اہم مسئلے میں گفتگو کر رہی ہے ان کی میٹنگ چل رہی ہے آپ درمیان میں آ کے وعد ان شروع کر دیں اور ان کی میٹنگ جو ہو رہی تھی اس میں رکاوٹ بن جائیں ان کی گفتگو میں رکاوٹ بن جائے ان کی گفتگو کو کاٹ ڈالیں یہ کام نہیں کرنا غلب عباس کہتے ہیں وَلَا میں تمہیں بالکل اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ جب کہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں مصروف ہوں تو تم ان کو وعد نصیت شروع کر دو فتقتا علیہم حدیث ہم اور تم ان سے ان کی گفتگو کو کارڈ ڈالو فتملوہم اور ان کو اکتار میں ڈال دو ولیکن انصد لیکن کیا کرو خموشی اختیار کرو تم ان کے پاس آئے ہو وعد نصیت کریے خموشی اختیار کرو خموشی سے بیٹھ جاؤ فائدہ امرو کا جب وہ تمہیں حکم دیں جب وہ تم سے درخواست کریں فحدث ہم تب ان کو وعد و نصیت کرو وہ یشت ہو نہ ہو ان کو وعد و نصیت اس حال میں کرو جب کہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اضافی وعد و نصیت کے بارے میں ایک گاؤں ہے ایک محلہ ہے لوگ توحید پہ ہیں نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ ان کو مزید علم دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں لیکن ایک قوم شرک پہ ہے تو وہاں پہ تو آپ نے موقع کو غنیمت جاننا ہے جیسے نبی کرتے رہے علیہ موقع ملے آپ شرک سے روکنا شروع کر دیں گے ایک قوم نماز نہیں پڑتی جدھر موقع ملے آپ ان کو نماز کی تبلیغ شروع کر دیں گے جب کوئی برائی آپ قوم میں دیکھیں گے تو جب برائی نظر آئے گی اسی وقت آپ برائی پہ انکار کریں گے برائی پہ اعتراض کریں گے اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے فرمایا فیدہ امرح کا جب وہ تمہیں حکم دیں فہد تو ان کو واضو نصیحت کرو اس حال میں کہ وہ واضو نصیحت کو پسند کر رہے ہوں اسے چاہ رہے ہوں اس کی خاص رکھتے فن در سجع من الدعاء فاجتنبه دعا میں کافیہ بندی کو دیکھو اور اس سے اجتناب کرو یعنی کہ دعا میں جب کافیہ بندی کا معاملہ پیش ہو تو اس سے بچو دعا میں تکلف نہیں ہونا چاہیے دعا میں وزن کا اہتمام کہ میرا پہلا لفظ اور دوسرا لفظ آپس میں ملتے جلتے ہوں وزن باندھ رہے ہوں یہ تو مقرر اپنی تقریروں میں کر اللہ سے جب آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے درخواست کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی توجہ اس تکلف کی طرف ہو کافیہ بندی کی طرف ہو یہ مناسب نہیں ہے آپ کو وہاں خوشی و خزو کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ دل کو ملائیں توجہ اللہ کی طرف رکھیں البتا جو تکلف کے بغیر قافیہ بندی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں ان میں کافیہ بندی ہے لیکن آپ تکلف کے بغیر ایسا کیا کرتے تھے فند الستجع من الدعاء فیتنیب دعا میں کافیہ بندی کو دیکھو فیتنیبو تو اس سے اجتناب کرو فانی فا عهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ لا يفعلون الا ذلك کیونکہ میں نے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کو دیکھا ہے وہ اور آپ کے صحابہ کلام کو دیکھا ہے لا یہ فالون اللہ وہ نہیں کرتے تھے مگر یہ کام وہ یہی کام کرتے تھے کیا کہ وہ دعا میں کافیا بندی سے بچا کرتے تھے یہ کام کرتے تھے یعنی مراد یہ ہے کہ لا یہ وہ نہیں کرتے تھے اللہ دال اجتناب مگر یہ گریز یہ اجتناب تو وہ دعا میں قافیہ بندی سے گریز کیا کرتے تھے تو آپ تکلق نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال عبداللہ ابن عباس کے کی الفاظ سے کیا پتا چلا کہ واض میں میانہ روی اختیار کریں اعتدال اختیار کریں بار بار ایک ہی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں باز کرنا اور سمجھانا اور درس دینا تو یہ ان کو اکتاہٹ میں ڈالنا ہے اس سے گریز کیا جائے باب نمبر گیارہ باپ کیفیت اللہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے کی کیفیت جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ کی ان کو دعوت دیں گے اس دعوت کی کیفیت کیا ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا حدیث نمبر 142, 142. خاف اس کو فورٹی کرنے والے اس کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی علی ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی, علی معاذ ابن جبل نبی علیہ الصلوۃ نے معاد بن جبل سے کہا ہی نہ بعثه لليمن جب انہیں یمن کی طرف بھیجا اپ علیہ الصلوۃ نے اپنے آخری حج سے پہلے یمن میں معاذ بن جبل کو اور وہ موسی اشعری کو بھیجا تھا یمن کے کچھ علاقے پہ آپ نے حکومت دی تھی ابو مساش علی کو اپنا گورنر بنایا تھا اور کچھ علاقے میں آپ نے معاد بن جبل کو اپنا گورنر بنایا تھا تو یہاں پہ عبداللہ عباس کہ جب آپ نے معاد بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف آپ نے کیا کہا تھا قومن اہلا کتاب یقیناً تم جلد ہی پہنچو گے ایک ایسی قوم کے پاس اہلا کتاب جو کتاب والے ہیں ہیں. ان پا نہیں ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی یہودی اور عیسائی ہیں فی تہم بس جب تم ان کے پاس آؤ فد احم اللہ و ان اللّا إللا اللّا وَأَنَّ محمد رسول اللہ جب ان کے پاس آؤ فد تو ان کو دعوت دو کسی کی دعوت ان کو دعوت دو اس بات کی کہ وہ شہادت دیں وہ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ اہلِ کتاب ہیں جو اللہ, تعالیٰ کو معبود مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اللہ تعالی کے لیے روزے بھی رکھتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے پھر بھی مواد بن جبل کو آڈر کیا ہوا ہے کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے کیونکہ ان کے توحید میں شرک تھا عیسی علیہ السلام کو بھی وہ پکارا کرتے تھے ان سے بھی دعائیں کیا کرتے تھے تو آج بھی اگر کوئی مسلمان عالم دین یا آپ میں سے کوئی اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں شرک موجود ہے تو اپنی دعوت کا آغاز کس سے کریں شرک سے روکنے سے کریں تو فرمایا فیضا جی تم جب ان کے پاس آؤ جب ان کے پاس پہنچو فدر تو ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ شہادت دیں اس بات کی شہادت دیں اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پہلی دعوت توحید و شرک کی دعوت ہے ہمارے یہاں کئی لوگ پوری زندگی تبلیغ اور دعوت میں اخلاقیات کی باتیں کریں گے لوگوں کے حقوق بیان کریں گے لیکن اللہ کا حق اس کو پیچھے رکھیں گے یہ کبھی بیان کریں گے بھی تو مجمل قسم کا تفصیلات میں نہیں جائیں گے اور جب آپ توحید مجمل طور پہ بیان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آپ میرے سامنے مسلمانوں کے تمام فرقے بٹھا دیں اور ان سے میں کہوں کہ اے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے اللہ پہ یقین رکھیں اللہ کے لیے روزے رکھیں وہ سب کہیں گے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں لیکن جوں ہی آپ کہیں گے کہ قبر والوں کو پکارنا یہ ان کی عبادت کرنا ہے اور یہ شرک ہے تو تب آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ٹھیک ہیں پھر آپ کو جوتے مارے جائیں گے پھر آپ پہ پتھر پھینکے جائیں گے پھر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر آپ پہ آزمائشیں آئیں گی پھر آپ پہ مصیبتیں آئیں گی تب آپ جان لی دیئے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق کدا کر دیا اور اگر پوری زندگی لوگ آپ کو پھول ڈالتے رہیں اور کہیں کیا کیا خطیب ہے یہ اختلافی باتیں نہیں کرتا تو جان لیں کہ آپ کی دعوت نبیوں والی دعوت نہیں ہے نبی ان سے بہتر ہے آپ کا اخلاق ان سے بہتر ہے آپ کی دعوت و تبلیغ نبیوں کو پتھر مارے گئے انہیں قتل کیا گیا انہیں مسائل میں مبتلا کیا گیا انہیں جادوگر مینٹل کہا گیا آپ کون ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ آپ حق سچ دعوت نہیں دے رہے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی میٹھی باتیں کرنی ہے جاتے ہی توحید کی دعوت شرک سے روکنا ہے اور رسالت کی دعوت دینی ہے فَإنهم أطاعو لك اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں فا اخبرهم تو نے بتاؤ ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلا کہ اللہ نے ان پہ ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں 24 گھنٹوں میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو توحید و رسالت کے بعد دوسرے نمبر پہ دعوت کس کی دینی ہے نماز کی توحید و رسالت کے بعد یہ نہیں کہہ دینا اب یہ بچارہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے نماز کا بوجھ ڈالیں گے تو کہیں متنفر نہ ہو جائے نہیں فرمایا جو ہی توحید و رسالت کو قبول کریں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر پانچ نمازیں فرد کی ہیں فی کل و لیلہ ہر دن اور ہر رات میں اطاعو اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیں آپ کی یہ بات بھی تسلیم کر لیں انہیں بتاؤ ان فرد علیم صدا کا کہ اللہ نے ان پہ زکاة فرض کی ہے یہاں صدقہ کا مہنہ کیا ہے زکاة تو خدو یہ زکاة لی جائے گی من اغنیائیہم ان کے مالداروں سے فتردو اور لٹا دی جائے گی تقسیم کر دی جائے گی علا فقرائیم ان کے فقیروں پہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں فَإِيَّاكَ وَكَرَاءِ مَعْوَالِهِمْ تو ان کے اندہ مالوں سے اجتناب کرنا گریز کرنا بس کر رہنا انہوں نے تو ہی رسالت بھی مان لی نماز بھی مان لی زکات بھی مان لی اب زکاط لینے کی جب باری آئے گی تو زکوت میں جب آپ جانوروں کی زکاط لیں گے تو کون سا جانور لینا ہے جو درمیان کا ہو نہ بہت قیمتی نہ بہت سستا ایسا نہ ہو کہ زکوت لینے والے لوگوں کا سب سے عمدہ مال لیں یہ کام درست نہیں ہے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ وَعَالِهِمْ ان کے امدہ مال سے بچو اس سے گریز کرو قرائم کریمہ کی جمع ہے امدہ چیز قیمتی چیز آلہ چیز وَتَّقِی اور بچو دعوت المظلومی مظلوم کی بددعا سے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ کیونکہ اس کے مابین مظلوم کے مابین اور اللہ کے مابین حجاب کوئی حجاب نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بڑی عظیم حدیث ہے یہ اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے پہلے تو و رسالت کی دعوت پھر نماز کی پھر زکوٰۃ کی اور پھر دیگر نصیتیں کرنی ہیں یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ معاد بن جبل کو بھیجا گیا ہے حج سے پہلے نبی علی السلاط اسلام کے فوت ہونے کے قریب قریب جو مہینے چل رہے ہیں ان مہینوں میں بھیجا گیا ہے ان دنوں فرض ہو چکے تھے روزے بھی اور حج بھی لیکن آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ارکان اسلام میں اسلام کے جو پانچ پلرز ہیں ان میں زیادہ اہمیت تو ہی دو رسالت کی ہے پھر نماز کی ہے پھر زکوۃ کی ہے باقی دو چیزوں کا معاملہ ان کے مقابلے میں ہلکا ہے وہ بھی ضروری ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ہلکا ہے اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان سے جہاد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور کیا کریں نماز قیم کریں کرے ذکا کریں ف ف دینی، تب وہ تمہارے دینی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتا نماز قہم نہیں کرتا زکاط ادا نہیں کرتا تو اس کا دین خطرے میں ہے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب تعلیم النساء یہ باب ہے عورتوں کو تعلیم دینے کے بارے میں یہ باب ہے عورتوں کو علم دینے کے بارے میں عورتوں کو علم دینا نہایض ضروری ہے کیونکہ مرد حضرات اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اس میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہے اس لیے عورتوں کو دین کا علم دینا چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کو توحید تو آتی نہیں تفسیر آتی نہیں اور بننا چاہتی ہیں کیا؟ بننا بننا کیا کیا کیا ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں کیا؟ انجینئر ہمارے نزدیک عورت کا انجینئر بننا یہ ممنوع نہیں ہے حرام نہیں ہے سائنسدان بننا حرام نہیں ہے لیکن پہلے واجب تو ادا کر لو پہلے نماز ردا تو سیکھ لو پہلے اللہ کے حقوق تو جان لو اور پھر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے کس ماحول میں پڑھتی ہیں آپ اپنی بچی کو کس ماحول میں پڑھا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہاں کفر و شرک عام ہو آپ کی بچی کے ملحد اور بے دین بننے کا خطرہ ہو جہاں پہ بے حیائی اور بے پردگی ہو جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کھلے عام یاریاں لگاتے ہوں یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے ورنہ دنیاوی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دنیاوی تعلیم سے اور بھی یاد آیا عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لایا جائے تاکہ کم از کم ہفتے کے بعد ایک در سن لیا کریں جمعہ کی شکل میں عید کی نماز میں ان کو لایا جائے اور دیگر دروس بھی جو مسجد میں ہوں انہیں لایا جائے تو یہاں پہ کیا باب تعلیم السائی عورتوں کو تعلیم دینا عورتوں کو علم دینا عورتوں کو سکھانا حدیث نمبر 143 فورٹی اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی ابی سعید جاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول زہبر رجال مرد آپ کی لے لے گئے ان کے مرد آپ سے علم لے گئے اور ہم پیچھے رہ گئیں مطلب تھا ذہبر رجالب حدیثی کا آپ کی حدیثیں کون لے گئے مرد لے گئے من نفسی کا یوما نعتی عتی تو آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ایک دن مقرر کر دیں نہ جس میں ہم آپ کے پاس آئیں تو, تو آپ ہمیں علم دیں آپ ہمیں سکھائیں اللہ، اس علم میں سے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ نے نبی علی صحیح کو کون سا علم دیا تھا دین کا علم دنیاوی علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے لیکن وہ علم جو خاص طور پہ نبی اسلام کو ملا وہ کون سا تھا وہ دین کا علم تو یہ عورتیں وہ دین کا علم لینا چاہتی ہیں تو علمنا آپ ہمیں سکھائیں آپ ہمیں تعلیم دیں آپ ہمیں علم دیں اس میں سے علمک اللہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے فقالا تو آپ نے کہا اور یہاں سے صحابہ کرام کی بیویوں کا بھی پتہ چلا انہیں خود علم کا شوق تھا تو میری مائیں بہنیں اپنے خامدوں سے خود کہیں کہ ہمیں علم دو ہمیں درس میں لے کر جاؤ ہمیں جمعہ کی نماز میں لے کر جاؤ ہمیں عید کی نماز میں لے کر جاؤ ہماری یہ مائیں بہنیں باقی سب مطالبے کر لیتی ہیں سب کچھ منوا لیتی ہیں لیکن اس کی باری آئے گی تو ہماری مائیں بہنیں کہیں گی بہت کہتی ہیں مانتے ہی نہیں ہیں کیا کرے اچھا آپ کی باقی باتیں مان لیتے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے فقالا تو آپ نے کہا فی فی جمع ہو جانا فلاں فلاں فلاں مقام پہ آپ نے دن بھی مقرر کر دیا اور جگہ بھی مقرر کر دی اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہو تو اس کا دن مقرر کرنا اس کی جگہ مقرر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو طلا ملے اور لوگ آئیں تو عورتیں جمع ہو گئیں پہلے لفظ آیا تھا میم کے نیچے زیر تھی وہ امر تھا جمع ہو جانا اب کیا فج یہ فعل مادی ہے کہ وہ جمع ہو گئیں ان کے مقررہ تاریخ پہ مقررہ مقام پہ عورتیں جمع ہو گئیں فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان کو تعلیم دی آپ نے ان کو علم دیا ممّا اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ نے عورتوں سے یہ نہیں کہا میں مردوں کو علم دیتا ہوں وہاں تم بھی آ جایا کرو بلکہ آپ نے عورتوں کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ہمیں الگ سے ایک دن دیں تو چونکہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو آگاہی دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے عورتوں کا الگ سے پروگرام ہو اور مرد اس میں آ کے تقریر کرے پردے کے پیچھے یا عورتوں نے پردہ کیا ہوا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر آپ نے کہا من کن نمر اتن تقدم بين يديها من ولدها ثلاثه الا كان لها حجابا من النار کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے آگے تین بچے بھیجے من ولدها اپنی اولاد میں سے الا مگر كان لها یہ عمل اس کے لیے ہو جائے گا من النار جہنم کے سامنے رکاوٹ ہو جائے گا رکاوٹ بن جائے گا یعنی کہ تم عورتوں میں سے کسی عورت نے اگر تین بچے اللہ کے سامنے پیش کر دیے تو یہ تین بچے روزے قیامت جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی تین بچے اللہ کے سامنے پیش کر دی کیا مطلب یعنی کہ بالغ ہونے سے پہلے تین بچے فوت ہو گئے اور اس عورت نے صبر کیا نہ کیا اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کیے الحمدللہ کہا آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے زبان سے نہیں روئی نوحہ نہیں کیا رخسار نہیں پیٹے بال نہیں نوچے اس عورت کے لیے خوشخبری ہے اور اگر یہ خوشخبری ہو اس عورت کے لیے جو صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر اللہ کے رسول کو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حدیث اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ بچے تو اللہ نے لینے ہیں عورت نے خود نہیں دینے اللہ نے لینے ہیں لیکن وہ دے کیا مطلب صبر کا مظاہرہ کہ راضی ہوں یا کم از کم تیرے فیصلے پہ میں صبر کرتی ہوں تو مام کن نمر اتن قدم نہیں تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد میں سے تین بچے اپنے آگے بھیجے یعنی کہ آخر کے لیے بھیجے اللہ کا نہ لہا مگر یہ عمل اس عورت کے لیے کیا ہو جائے گا حجاب ناری جہنم کے سامنے حجاب بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا یعنی کہ یہ تین بچوں پہ جو صبر کیا ہے یہ صبر جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لے گا فقال یا رسول اللہ تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اتنئی نہیں دو یعنی کہ جس عورت نے دو بچے بھیجے ابو سعید خدری کہتے ہیں اس عورت نے اپنے الفاظ دو مرتبہ دہرائے اتنئی نی اتنئی نی سما کالا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وط نئی نی, نی اور دو بھی اور دو بھی اور دو بھی جس عورت نے دو بچے آگے بیچے جس عورت کے دو بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا بے صبری کا کام نہیں کیا تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ عمل اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا تو میری ماں بہن کے اگر دو تین بچے فوت ہو جائیں ایک فوت ہو دوسرا فوت ہو تو کس کی طرف دیکھے اس حدیث کو زیر میں لے کر آئے یہ حدیث اس وقت کام آئے گی پہلے پڑی ہوئی حدیث زہر ہے اس موقع پہ آپ کو کوئی حدیث سنا بھی دے تو آپ نے سننی نہیں ہے پہلے سنی ہوئی حدیث اس موقع پہ کام آئے گی اور کئی عورتیں آتی ہیں اس موقع پہ جو صبر کرنے والی عورت کو بے صبری پہ مجبور کرتی ہیں نوحا کرنے پہ مجبور کرتی ہیں لیکن میری اس ماں بہن کو چاہیے کہ ڈٹ جائے مجھے معلوم ہے وہ عورتیں بعد میں باتیں کریں گی لگتا ہے کہ اس کو بچے کا کوئی احساس ہی نہیں تھا روئی نہیں ہے وہ تو بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی جی. ہزار باتیں کرتے ہیں لوگ لیکن ان ہزار باتوں میں بھی آپ کو ثواب ملے گا تو اسلام میں ماتم نہیں ہے اسلام میں نوحہ نہیں ہے اسلام میں کیا ہے صبر ہے تو محرم کے مہینے میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ جو ماتم ہوتا ہے جو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ نبی علی یہ خوشخبری کس کو دی ہے عورت کو ماں کو کیونکہ ماں کے لیے بیٹے کی فوتی پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لیکن خوشخبری بھی بہت بڑی ہے آخر میں یہ واضح کر دوں کہ علماء کے نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اگر باپ صبر کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے تو سوال پیدا ہوا اللہ کے رسول تو عورتوں سے کہہ رہے ہیں تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول عورتوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس اجتماع میں عورتیں ہی تھیں وہ پروگرام عورتوں کا تھا تو آپ عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ورنہ یہی حکم باپ کے لیے بھی ہے تو بارہ باپ کیا تھا ہمارا باپ تعلیم النساء عورتوں کو علم سے اوپر راستہ کرنا تو عورتوں کو علم دینا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے یہ جدید لوگ ماڈرن لوگ روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں حالانکہ عمادت کے ساتھ اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کہلانے کے قابل نہیں ہے جاہل ہے جس کو اپنے رب کا نہیں پتا رب کے حقوق کا نہیں پتا رب کے ناموں کا نہیں پتا رب کی صفات کا نہیں پتا پڑوسیوں کے حقوق کا نہیں پتا والدین کے حقوق کا نہیں پتا جس لڑکی کو خامن کے حقوق کا نہیں پتا خامن کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا اولاد کے حقوق کا نہیں پتا وہ تو جاہل ہے تو بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں احادیث یہ لیتے ہیں قرآن کی ایتیں لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں کس تعلیم کے لیے جب یونیورسٹی کی تقریب ہوتی ہے کالج میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو یہ علم والی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں سکول کی تعلیم کے لیے انگلش کی تعلیم کے لیے سائنس کی تعلیم کے لیے اور کیمسٹری کی تعلیم کے لیے افسوس ہوتا ہے مجھے اس تعلیم پہ افسوس نہیں ہے بار بار بتا دوں آپ وہ تعلیم لیں دنیاوی طور پہ کوئی عرض نہیں ہے دنیا دنیا سیکھنی چاہیے لیکن یہ حدیثیں یہ ایسے یہ اس علم کے لیے ہیں جس علم کا تعلق اللہ اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے باب نمبر تیرہ باب عبد العلم علم کا اٹھایا جانا یعنی وقت آئے گا کہ اللہ تعالی علم اٹھا لے گا حدیث نمبر ایک سو چوالیس ون فورٹی فور بھی روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی عبداللہ بن عمر بن عاص قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ایک رویت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ حج میں فرمایا تھا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعوه من العباد اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے اللہ علم کو اٹھائے گا لیکن اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اللہ تعالی اس علم کو لوگوں کے دلوں سے بندوں کے دلوں سے نکال لے لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر علما کو فوت کر کے علم کیسے ختم ہوگا آخری زمانے میں اللہ تعالی علما کو اٹھا لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ عالمِ دین کے سینے سے اللہ علم اٹھا لیں اس کو جہل بنا دیں حَتَّى اِذَا لم يُبْقِ عَالِمًا یہاں تک کہ جب اللہ تعالی کسی عالم کو باقی نہیں رہنے دیں گے تو اِتَّخَدَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَالًا تو لوگ جہلوں کو پیشوا بنا لیں گے لوگ ایسے پیشوا پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے جاہل ہوں گے لوگ ایسے پیشوا اور ایسے سردار پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے جو حالا جاہل ہوں گے جہال جاہل کی جمع ہے روس راس کی جمع ہے فسئلو تو ان سے مسائل پوچھے جائیں گے ان سے سوال کیے جائیں گے علم وہ بغیر کسی علم کے فتوا دیں گے فولو تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے وہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو اس سے پتا چلا کہ علم کا اٹھایا جانا یہ افسوس کا مقام ہوگا یہ شر کی علامت ہوگی خیر کی علامت نہیں ہوگی اور علم سے مراد کون سا ہے دین کا علم کتاب و سنت کا علم کیونکہ یہ جب علم اٹھا لیا جائے گا دنیا کا علم تو تب بھی موجود ہوگا اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر چوالیس اور پینتالیس بھی اور یہ دونوں حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ وہ دو حدیث ہیں جن میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ حدیثوں بھی ہم نے پڑھی ہے اور وہ حدیثیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ سب ایک ایمانہ میں ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ رب نے عزت علم اٹھا لیں گے مراد کون سا علم ہے کتاب و سنت کا علم دین کا علم شریعت کا علم اس کے بعد باب نمبر چودہ باب سماع صغیری و تعالیم یہ باب ہے چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور اس کی تعلیم دینے کے بارے میں چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور چھوٹے بچے کو تعلیم دینے کے بارے میں چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا اسے بھی دین کا علم سکھایا جائے اسے بھی قرآن پڑھایا جائے اسے بھی احادیث بتائی جائے اور اسے بھی علم سے راستہ پر راستہ کیا جائے حدیث نمبر 145, 145 اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری دونوں ہیں المحمود بن ربی. محمود بن ربيع سے روایت ہے یہ محمود بن ربيع الانصاری یہ چھوٹے صحابی ہیں جن یعنی کے نبی علی صلی علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چھوٹی عمر کے تھے قال وہ کہتے ہیں عقل تو مینن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد جتن فی وجہ کہتے ہیں کل تو کہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے میں نے جانا میں نے سمجھا میں نے یاد کیا نبی علیہ السلط اسلام سے کیا مجن اے کلّی کو مجھ جو آپ نے کی تھی فی وجہ میرے چہرے پہ کہ نبی علی علیہ السلام نے پانی لیا اپنے منہ میں ڈالا اور پھر پیارو محبت سے وہ پانی محمود بن ربی صحابی کے چہرے پہ پھینکا پیارو محبت سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے برکت کے طور پہ تو محمود بن ربی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ واقعہ مجھے یاد ہے حالانکہ میں چھوٹا تھا پانچ سال کا تھا مجھے واقعہ یاد ہے کہتے ہیں قل تو مجھے یاد ہے نبی علی السلط کی طرف سے مجتن ایک کلی مجھ جو آپ نے کی تھی وجی میرے چہرے پہ خمس سنین جبکہ میں پانچ سال کا تھا مین آپ نے وہ کلی کا پانی کہاں سے لیا تھا من دل ایک ڈول سے لیا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈول سے لیا تھا نیچے آ جائیں اور فی روایت اور بخاری کی ایک روایت میں ہے من بن آپ نے وہ پانی ایک کنویں سے لیا تھا جو کانتم ان کے گھر میں ان کے محمود بن ربی کے گھر میں تو محمود بن ربی کتنے تھے پانچ سال کے تو نبی علی جو کچھ کیا انہوں نے یاد رکھا اور بعد میں بیان کیا کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے حدیث قابل قبول نہیں ہے کیوں کیوں کہ جب آپ نے یہ حدیث لی تھی تو آپ چھوٹی عمر کے تھے آپ تو پانچ سال کے تھے ہم آپ کے حدیث نہیں مانیں گے تو اس سے پتا چلا کہ چھوٹا بچہ وہ جب علم بعد میں دے گا اس کا علم قابل قبول ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو دین کا علم دینا چاہیے یہ کب دیا گیا یہ پانچ سال کی عمر میں اور ہم ہوئے کیا لفظ بولوں میں ہم بہت عجیب لوگ ہیں سکول کی تعلیم دینے کی باری آتی ہے انگلش کی سائنس وغیرہ کی تو ہمارا بچہ ساڑھے تین سال کا ہوتا ہے چار سال کا تو ہم خود اسے اسکول لے کر جاتے ہیں اور اس کی فیس بھی ادا کرتے ہیں اور کئی دفعہ اسکول کے ٹیچرز کہتے ہیں بچہ بھی چھوٹا ہم کہتے ہیں نہیں بہت بڑا ہے آپ اس کو چیک کریں آپ اس کا ٹیسٹ لیں اور ہم اس کو گھر میں تیاری کروا کے جاتے ہیں پہلے سے لیکن مدرسہ کی باری آتی ہے مسجد کی باری آتی ہے جی ابھی تو بہت چھوٹا ہے اور لے کر بھی جائیں گے تو کوئی چیز سکھائے بغیر وہاں پہ ساری ذمہ داری مولوی صاحب کی ہے اس کو الف بے سے پڑھائیں دی اسکول میں لے کر گئے تو بچے کو پہلے سے کیا آتی تھی اے بی سی ون ٹو تھری اور یہ بھی پتا تھا انگلش میں کہ تمہارا نام کیا ہے بابا کا نام کیا ہے یہ ہمارا عجیب رویہ ہے پتہ نہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے خیال میں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو بہرحال اس رویے سے کیا پتا چلا چھوٹے بچے کو احادیث کا علم دیا جائے قرآن کا علم دیا جائے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دوں اب چھوٹے بچوں کو جب آپ درس میں لے کر آتے ہیں تو کئی دفعہ مولوی صاحب عالم دین ایسے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے دین کے علم میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے نبی علیہ صلاحت واللام جب یہ مسائل بیان کرتے تھے تو کیا آپ کہتے تھے بچوں کو یہاں سے نکال دو ایسا نہیں ہے اس کے بعد کیا باپ, باپ, نمبر پندرہ. کیا باپ ہے باپ آل علم کہ آپ نے آل بیت کو کسی علم کے ساتھ خاص نہیں کیا یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ نبی علیت وسلام نے کچھ علم کچھ دین عام لوگوں سے چھپا کر صرف اپنے گھر والوں کو دیا ہو عال بیت کو دیا ہو جناب علی اور جناب فاطمہ حسن حسین کو دیا ہو رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ آپ کا علم سب کے لیے آپ کا دین سب کے لیے آپ کی شریعت سب کے لیے یہ کہنا کہ جناب یہ شریعت ہے وہ طریقت ہے یہ حقیقت ہے آپ لوگوں کو کئی باتوں کا نہیں پتہ کئی باتیں سینا سینا در سینا آتی ہیں یہ سب باتیں حدیث کے خلاف ہیں تو یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 146 اللہ غیر صحیفہ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نقرہ جس کو ہم پڑھتے ہوں اللہ کتاب اللہ سوائے اللہ کی کتاب قرآن کے غی رحادی اس صحیفے کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے قرآن جس کو سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں البتہ ساتھ یہ کہا کہ غی رہا صحیفہ کہ ایک صحیفہ ہے وہ ہمارے پاس ہے اوروں کے پاس نہیں گیا کالا راوی کہتے ہیں فخر اس علی نے اس صحیفے کو نکالا فیدا فی ہا تو اچانک اس میں فی اس صحیفے میں اشیاء اُی چیزیں تھیں مرل جرا وہ اسنان البلی جراحات زخموں کو کہتی ہیں زخموں کی دیت اور معاوضے سے متعلقہ وہ اسنان اور دیت کے اونٹوں کی عمروں سے متعلقہ یعنی کہ ایک صحیح سلیق کے پاس جس میں تذکرہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ زخمی کر دے انگلی کاٹ دے تو اس کو کتنا جرمانہ دینا پڑے گا جرمانے کے طور پہ کتنے اونٹ دینے پڑیں گے کتنی دیت دینا پڑے گی اور اگر کوئی کسی کا ناک توڑ دے تو اس کی دیت کیا ہوگی معاوضہ کیا ہوگا کسی کے سر پہ زخمی لگا دے تو معاوضہ کیا ہوگا اور کسی کے پیٹ کو زخمی کر دے معاوضہ کیا ہوگا اور وہ اسنان ابل اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ انگلی کاٹنے پہ دس اونٹ مثال کے طور پہ دینا ہوں گے تو اونٹوں کی عمریں کیا ہوگی کس عمر کے اونٹ ہونے چاہیے اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے سو اونٹ دینے ہیں تو وہ اونٹ کس عمر کے ہوں گے ان اون اونٹوں کی صفات کیا ہوں گی ان کے اوصاف کیا ہوں گے تو یہ اس صحیفے میں تذکرہ تھا ان امور کا راوی کہتے ہیں وفیحا اور اس صحیفے میں یہ یہ باتیں بھی تھیں جو آگے آنے والی ہیں کیا باتیں ہیں المدینہ تو کہ مدینہ حرم ہے ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک مدینہ کا وہ علاقہ مدینہ کی وہ حدود جو ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک ہیں یہ سارا ایریا کیا ہے یہ حرم کا ایریا ہے جہاں شکار کرنا ممنوع ہوتا ہے اور جہاں پہ درخت کاٹنے بھی ممنوع ہوتے ہیں فمن تو جو اس مدینہ میں کوئی بدت ایجاد کرے او آوہ مہدیسن یا کسی بھتی کو جگہ دے ٹھکانہ دے رہش دے فعلیہی تو اس پہ لانت اللہ کی لانت ہوگی والملائکتی تمام فرشتوں کی لانت ہوگی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل اور اس کی طرف سے رودے قیامت نہ کوئی نفری عبادت قبول ہوگی ولا عدل اور نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی یعنی کہ اس جرم کے معاوضے کے طور پہ وہ چاہے نفلی عبادات پیش کرے چاہے فرض عبادات پیش کرے قبول نہیں ہوں گی وہ تو اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدت کتنا بڑا جرم ہے اور خصوصاً مدینہ میں ہمارے ہاں کئی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں بتتے سر انجام دینے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں نبی علی السلام سے محبت واجب ہے فرد ہے،, لازمی ہے ضروری ہے لیکن آپ کا یوم میں اضافہ ہے نیا کام ہے بدعت ہے یہ کام کرنے کے لیے کئی لوگ نبی اغول کے مہینے میں ٹکٹ خریدتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں جب کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اس مدینہ میں کوئی بدت ایجاد کرے یا کسی کو بھکانا دے جگہ دے تو اس پہ اللہ کی لانتوں فریستوں کی ہو اور لوگوں کی اجمعین سب کی لا یقبل منہو اس سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا صرفن نہ کوئی نفلی عبادت ولا عدل نہ کوئی فرض عبادت ومن والا قوماً بغیر ادن موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس جمعین لا یقبل منہو یوم القیامت صرفن ولا عدل اور جو کوئی بغیر ادن موالی ہی اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم کے ساتھ ولا کا رشتہ قائم کر لے فال ہی تو اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لوگوں کی یہاں مجھے ولا کے بارے میں کچھ سمجھانا پڑے گا آپ کو پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں غلام ہوتے تھے لونڈیاں ہوتی تھی اگر میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہوں تو اس کا میرے ساتھ ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا اب اگر وہ کل کو فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار وارس نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ وغیرہ ہے تو اس کا سارا مال میرے پاس آئے گا میں اس کا مولا ہوں میں اس کو آزاد کرنے والا اس کا مالک ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا جیسے باپ بیٹے کا کوئی رشتہ ختم نہیں کر سکتا چاہے باپ کہے میں نے اپنے بیٹے کو آ کیا میں نے اس کو فالو کیا وہ بیٹا ہی رہے گا اس کا وارث بنے گا اگر مسلمان ہے تو, تو ایسے یہ مسئلہ ہے کہ غلام اور اس اس کے مالک جس نے اس کو ازاد کیا ہے, ان کا آپس میں ولاد کا رشتہ قائم ہو چکا ہے اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اب اگر کوئی غلام سرکش ہو جائے بعد میں آزاد ہونے کے بعد اور اس کو آزاد میں نے کیا ہے وہ اپنا تعلق شیر شمس الزمان صاحب سے قائم کر لے ان کو کہے کہ آپ میرے مولا ہے میں فوت ہو گیا تو آپ میرے وارث بنیں گے تو یہ جرم ہے اس کے بارے میں اللہ کا رسول بتا رہے ہیں ومن والا بغیر موالی امن والا اور جو اپنی نسبت کر لے کو کسی قوم سے بغیر ادنی موالی ہی اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لوگوں کی لانت لاقیامت ملادل اس کی طرف سے روزے قیامت قبول نہیں ہوگی صرف نہ کوئی نفلی عبادت ولا عدل اور نہ کوئی فرض عبادت ودیمت <وَاحِدًا> اب نہیں بات آ مسلمانوں کا عہد ایک ہی ہوتا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس کا میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا ہوں مثال کے طور پہ میں نے کسی کافر کو پناہ دے دی اور اس کو کہہ دیا تمہیں تم آج میرے پاس یہاں تمہیں کوئی نہیں قتل کرے گا پناہ اسے پورے ملک نے نہیں دی پوری حکومت نہیں صرف میں نے دی ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اس کو پناہ دیں اور اس کو قتل کرنے سے گریز کریں کیونکہ مسلمانوں کا عہد ایک ہوتا ہے ایک مسلمان نے عہد دے دیا وہ سب کی طرف سے ہے ایک مسلمان نے پناہ دے دی سب کی طرف سے ہے ایک مسلمان نے امان دے دی سب کی طرف سے ہے تو اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کافر کو امان دی ہے اپنا دی ہے ایک مسلمان نے تو کسی اور کو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جو کافر مسلمان ممالک میں ویزا لے کر آتے ہیں سفیر بن کر آتے ہیں انہیں قتل کرنا جرم ہے بہت بڑا اور اللہ کا سر کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں کا عہد ان کی ذمہ داری واحد ایک ہی ہے یس آبی ہا ادنا ہوں اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا ادنا ہوں وہ مسلمان جو ان میں سے سب سے ہلکا ہے جن کے ہلکے سے ہلکا مسلمان بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا فمن اخفرہ مسلمن جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے مسلمان نے عہد دے دیا پناہ دے دی جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے اسے پامال کرے اس پہ اللہ کی لانت تمام فہرستوں کی لانت تمام لوگوں کی لانت اور اس کی طرف سے رودے قیامت نہیں قبول کی جائے گی نہ کوئی نفل عبادت اور نہ کوئی فرض عبادت یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود تھیں جناب علی کے پاس اور وہ سمتے تھے کہ صرف میرے پاس ہیں حالانکہ یہ چیزیں بھی کئی صحابہ کرام کے پاس تھوڑی تھوڑی تھیں علی کے پاس یہ پوری حدیث ایک چکل میں تھی تو کچھ جملے کسی اور کے پاس سے کچھ جملے کسی اور کے پاس سے اس انداز سے اس حدیث کے الفاظ دیگر صحابہ کرام سے بھی مل جاتے ہیں اور اگر علی کے پاس بھی ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں دیگر کئی عدیس ایسی ہیں جن میں سے کوئی حدیث صرف ایک صحابی کے پاس تھی ایک حدیث بن جبل کے پاس تھی بس. تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں لیکن اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو کہ علم کا کوئی حصہ صرف آل بی کے پاس رہے باقی لوگوں کے پاس نہ جائے ایسا نہیں حدیث نمبر ایک 147 میم اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہے ابو طفیل سے روایت ہے کون ہے عامر بن واصلہ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سuil علی جنادی علی سے سوال ہوا اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو خصوصی طور پہ کوئی چیز عطا فرمائی ہے کوئی چیز خصوصی طور پہ اپ لوگوں کو دی ہو کوئی علم صرف اپ لوگوں کو دیا ہو فقال اس علی کہنے لگے اور ایک روایت میں علی سوال یہ سوات سننکر نراد ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے کوئی چیز میں نہیں دی سوائے اس بات کے جو بھی وہ بیان کریں گے فقالت اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما خصنا رسول اللہ علیہ وسلم بشی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی لم یعنم الناس ثقافتا جس میں آپ نے اس طب لوگوں کو شامل نہ کیا ہو اللہ کے رسول نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہ کیا ہو جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو شامل نہ کیا ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ جو میری اس تلوار کے نیام میں ہے نیام کس کو کہتے ہیں تلوار کے اوپر کا وہ تھیلا سا یا جس جس کے اندر تلوار سنبھال کر رکھتے تھے ڈکنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھیلا بھی کہہ سکتے ہیں نیام بھی کہا جاتا ہے اسے تو کہا سوائے اس کے جو میری تلوار کے میری اس تلوار کے نیام میں ہے وہ کیا ہے جی اعلیٰ ابو تو کہتے ہیں تو حز علی نے پھر ایک صحیفہ نکالا وہ جو تلوار کے نیام میں تھا اس کو نکالا مکتوب انفیا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ, من غیر اللہ, اللہ کی لانتو اس پہ جو غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو زیبا کرے اور آج کئی مسلمان شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے لیے بکرے زیبا کرتے ہیں گیارمی کے موقع پہ اور جب کہا جائے آپ نے شیخ کے نام پہ زیبا کی ہیں کہتے نہیں ہم نے تو اللہ کے نام پہ زیبا کی ہیں شیخ کے نام پہ تو ہم سب کا خیرات کر رہے ہیں ان کے لیے سالے ثواب کر رہے ہیں جب یہ بات درست نہیں ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بکرا اپنے گنہگار ابو کے نام پہ کیا, ان, ان کے سالے ثواب کے لیے ذبا کیوں نہیں کرتی اپنے گنہگار دادا کے سالے ثواب کے طور پہ ذبح کیوں نہیں کرتی شیخ عبدالک دلانی کے, کے لیے کیوں کرتے ہیں ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولید ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے آپ کا تو قیدا پکے جنتی ہیں تو جب وہ پکے جنتی ہیں تو اسالے سواب کی ان کو ضرورت ہے یا آپ کے ابو اور دادا کو ضرورت ہے بتائیے اس کے باوجود شیخ کے نام پہ آپ ذبا کرتے ہیں کیوں دل میں نیت ان کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کا قیدا یہ ہے کہ اگرچہ میں ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر لیکن راضی کس کو کر رہا ہوں شیخ ابد القادر جیلانی کو وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں فوت ہونے کے باوجود عقیدہ دیکھیے غلط عقیدہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں وہ میرے دل کے بھید اور راز کو جانتے ہیں اور جب ان کو پتا چلے گا میرے اوپر راضی ہوں گے مجھے نعمتیں دیں گے میری اللہ کیا شفات کریں گے روزے کیا مجھے جنم کی آگ سے بچائیں گے مجھے جنت میں لے جائیں گے یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ کام شرکیہ کام ہے تو فرمایا اللہ کی لانت وس پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ من سرخ منان اور اللہ کیلانا تو اس پہ جو زمین کی علامات چوری کرتا ہے زمین کی نشانیاں زمین کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ زمین کا, ٹکڑا کا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو دوسرا ہے یہ شیخ شمس الزمان صاحب کا ہے اب وہ جو درمیان میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں نشانی لگی ہوئی ہے کوئی آ کے غیر کر دے گا اب کل کو میرا اور شیخ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا میں کہوں گا یہ زمین میری ہے وہ کہیں گے نہیں یہ میری ہے میں کہوں گا دیوار آپ ادھر قائم کریں وہ کہیں گے نہیں دیوار یہاں سے شروع ہوگی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے تو یہ زمین کے علامات اور نشانیاں مٹانا چوری کرنا یہ جرم ہے غلط ہے ایسا جو کرے اس کے اللہ کی لانت ہے اور اس, اس میں سب شامل ہیں یعنی کہ جو راستوں پہ نشان لگے ہوتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے مکہ کو یہ جا رہا ہے کدھر کو مدینہ کو یہ ریاض کو یہ نشانیاں مٹانا بھی جرم اور وہ نشانیاں مٹانا بھی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ زمین ملہ روش کی ہے اور یہ زمین عبد المحسن بھائی کی ہے یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں تو اللہ اللہ لانت کرے من اس پہ من سرق منال اردی جو زمین کی علامت کو چوری کرے وَلْعَنَ اللہ لَعْنَا وَالِدَهُ اور اللہ کی اس پہ بھی لانت ہو جو اپنے والد پہ لانت کرے جو حقیقی معنوں میں والد پہ لانت کرتا ہے اس پہ بھی لانت اور جو کسی کے والد پہ لانت کرے اور اس کے جواب میں وہ اس کے والد پہ لانت کرے گا تو وہ اس پہ بھی لانت اس لحاظ سے بھی اس پہ لانت ہو تو فرمایا اللہ کی لانت اس پہ جو اپنے والد پہ لانت کر لے وہ اور اللہ کی لانت تو اس پہ جو کسی بتی کو ٹھکانہ دے پناہ دے جگہ دے یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے ایک تو پتا چلا شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آل بیت کے پاس رہی ہو ہولی نے عام لوگوں کو بتا دی ہے اگر اللہ رسول عز علی کو کہہ کے جاتے کہ خاص تم لوگوں کے لیے ہے سینا بسینہ تم نے ایک دوسرے کو دینی ہے اپنے بیٹوں کو وہ تمہارے بیٹوں کو وہ ان کے بیٹوں کو تو عز علی یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں پتہ چلا آپ نے جو دین دیا شریعت دی وہ سب کے لیے تھی اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو صرف علی کے پاس تھی تو وہ بھی سب کے لیے تھی جیسے دیگر صحابہ کے نام میں سے کئی صحابی ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کے پاس حدیث رہی ایسے اس علی کے پاس بھی رہی لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ حدیث کو اپنے پاس رکھنا کسی اور کو نہ دینا ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا اس سے پتہ چلا غیر اللہ کے نام پہ بکرے وغیرہ اذبا کرنا اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ شرکی عمل ہے اور زمین کی نشانیاں مٹانا گلبرٹ کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ کی لانت نازل ہوتی ہے کیونکہ لوگوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو لڑانا کتنا بڑا جرم ہے اور کسی پہ لانت کرنا پھر وہ جواب میں آپ کے والد پہ لانت چلے یہ بھی غلط عمل ہے اور بتائی کو ٹھکانا دینا جگہ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس سے پتا چلا بہ کتنا بڑا مجرم ہے باپ سولہ باپ کرا تو سوال اہل کتاب اہل کتاب سے سوال کرنے, کرنا کرنا مکروح ہے اہل کتاب سے سوال کرنا دین کے بارے میں یہ کیا ہے مکروح ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول نے کامل و مکمل دین دیا ہے آپ پھر دین کے معلومات کون سے لے رہ رہے ہیں باپ کتاب اہل کتاب سے سوال کرنا مکروح ہے حدیث نمبر ایک سو اڑتالیس ون فورٹی ایٹ خوا. اس حدیث کو رعایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان ابی رہی رہتا اصبور الدرا سروایت کہتے ہیں کان اهل الكتاب یقرؤون التورات بالعبرانيه اهل کتاب یعنی کہ یہودی عیسائی تورات پڑھا کرتے تھے عبرانی زبان میں اور یفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام اور اس کی وضاحت پیش کیا کرتے تھے عربی زبان میں مسلمانوں کے لیے تلاوت کرتے تھے عبرانی زبان میں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس کی شرح اس کی وضاحت پیش کرتے تھے اہل مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقو اہل کتاب اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا انہیں درست قرار نہ دینا ان پہ ایمان نہ لانا ولادو اور ان کی تردید بھی نہ کرنا کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات درست ہو تو راتوں انجیل میں تحریف ہوئی تبدیلی ہوئی لیکن ہر بات تبدیل تو نہیں ہوئی اب معلوم نہیں جو بات وہ بتا رہا ہے وہ سچ ہے کہ غلط ہے آپ سچ کہیں گے تو پھر بھی جرم کیونکہ ہو سکتا ہے غلط کو آپ نے سچ کہہ دیا ہو اور اگر آپ غلط کہیں گے پھر بھی جرم ہو سکتا ہے آپ نے سچ کو غلط کہہ دیا ہو یا غلط کو سچ کہہ دیا ہو دونوں طرح غلط ہو جائے گا اس لیے فرمایا لا کو کتاب، اہل کتاب کی تصدیق نہ کرولا دیبو نہ ان کی تقدیب کرو نہ ان کی ترتیب کرو نہ انہیں غلط قرار دو یعنی کہ ان کی طرف سے جو معلومات آ رہی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے مقولو کہو؟ یہ کہو آمنا باللہ. ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے وماضین اور اس پہ بھی ایمان لائے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا جو حدیث ہماری طرف نازل ہوئی ہے وہ انزل اور ان کتابوں پہ بھی ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی ہیں یہ یعنی کہ کے ترات پہ بھی ایمان ہے انجیل پہ بھی ایمان ہے اجمالی طور پہ لیکن تفصیلات تفصیلات میں خطرہ ہے کہ تبدیلی ہو چکی ہو تحریف ہو چکی ہو اس لیے تو و انجیر کی ایک ایک بات کی تصدیق نہیں کریں گے مجموعی طور پہ تصدیق ہم کرتے ہیں کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرو تردید بھی نہ کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ موجود نہ ہو ورنہ اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات اگر قرآن بتا رہا ہو غلط ہے, تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. اگر اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہو کہ غلط ہے تو ہم کہیں گے غلط ہیں اور اگر اہل کتاب سے دیگی معلومات کی تصدیق قرآن کرتا ہو تو ہم کہیں گے بلکل ٹھیک ہے اگر اہل کتاب کی طرف سے معلومات کی تصدیق حدیث سے ہو, ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے اب آئیے آگے حدیث نمبر 149 149 انچاس ون فورٹی نائن مثال کے طور پہ کے پاس ایک اور عورت آئی تھی اس نے یہودی عورت تھی اور اس نے کہا تھا قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول السلام نے اس کی تصدیق کی تھی اور ایسے ہی یہودی ایک یہودی نے کہا تھا کہ روض قیامت اللہ تعالی آسمان و زمین کو ایک انگلی پہ رکھے گا فلان چیز کو ایک انگلی پہ رکھے گا تو آپ نے اس کی بھی تصدیق کی تھی تو حدیث نمبر 149 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کیف تسألون اہل الكتاب انشئئن وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فرمایا تم کس طرح اہلِ کتاب سے سوال کرتے ہو یہ کیفا استفام انکاری ہے یعنی ان غلط کہہ رہے ہیں اس عمل کو عبداللہ ابن عباس اس عمل کی مضمت بیان کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں توات انجیل کا مطالعہ کرنا کیسا ہے عام مسلمان کے لیے ہاں وہ عالم دین کر سکتا ہے جو یہودیوں کو سمجھا رہا ہے عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے اس کے پاس خود بھی علم ہے اور یہودیوں کو سمجھانا چاہتا ہے ان کی کتابوں کے ذریعے بھی اور ان کی کتابوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ ترات و جیل کا مطالعہ کرے عام آدمی کو اس سے گریز کرنا چاہیے تو عبدالبی عباس کہہ رہے ہیں کئی فتح کتاب تم اہل کتاب سے سوالات کیسے کر لیتے ہو ان کسی چیز کے بارے میں ان کے کسی دینی چیز کے بارے میں جبکہ وہ تمہاری کتاب جب جبکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے ترو تازہ ہے ابھی اسمانوں سے آئی ہے سرات و انجیل تو پرانی کتابیں ہیں تبدیلیاں ہو چکی ہیں تعریف ہو چکی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے سوال کرنے کی فرمایا تم کیسے اہل کتاب سے سوال کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں جبکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے سول پر نازل ہوئی ہے ترو ہے لم نئی یوشب نئی ہے تم اس کو پڑھتے ہو مہزن اس حال میں کہ تمہاری یہ کتاب خالص ہے لم یوشب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے یعنی کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے مولویوں کی کوئی بات قرآن میں شامل نہیں کی گئی قرآن ویسے جیسے اوپر سے نادر ہوا ہے ساری ایتیں وہی ہیں جو اللہ نے کہی ہیں میں کریں جب اتنی شاندار اعلیٰ کتاب تمہارے پاس ہے پھر تم یہ عیسائیوں سے سوال کیوں کرتے ہو وقت جب کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے کیا بتایا ہے کہ, ان احل کہ اہل کتابی عیسائی بدلو کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر چکے وغیروہ اور اس میں تبدیلیاں کر چکے تغیر اس میں کر چکے اللہ نے تمہیں قرآن میں بتا دیا کہ وہ تورات اور انجیل میں تحریف کر چکے تبدیلیاں کر چکے افاتمؤن یؤمنو لكم وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه یہ سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ تحریف کرتے ہیں اور بھی کئی میں اللہ نے بتایا عبد الباس کہتے ہیں کہ تم ان کی کتابیں پھر کیسے پڑھ لیتے ہو قرآن تمہارے پاس کامل و مکمل بغیر تحریف کے اور ان کی کتابیں تبدیل شدہ وقد تحقیق اللہ تمہیں بتا چکا ہے کہ بے شک اہل کتاب بدلو کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر چکے وغیرو اس میں تغیر کر چکے وہ کتب و بید الکتاب اور انہوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے یعنی کہ اس میں کئی تبدیلیاں کی ہیں کئی چیزیں داخل کی ہیں وقالو اور انہوں نے کہا من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی طرف سے اس میں کئی چیزیں شامل کر کے کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کیوں ایسا کرتے ہیں بھی قلیلا. تاکہ وہ لے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت ٹیم بہت کم ہے لیکن میں کیا کروں بڑے اہم مسائل آ جاتے ہیں اب قرآن ہمارے قرآن میں بھی ایت آتی ہے جس ایسے پتا چلتا ہے کہ قرآن کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لینی چاہیے تو کئی لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی قرآن پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں درس دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لے سکتے یہ دھیان سے دیکھیں یہ جرم کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب لکھنا اس میں تبدیلیاں کرنا اور کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہے لیے؟ پیسہ لینے کے لیے یعنی کہ دین تبدیل کرنا پیسہ لینے کے لیے فتویٰ تبدیل کرنا پیسہ لینے کے لیے یہ جرم ہے حق چھپانا پیسہ لینے کے لیے یہ جرم ہے ورنہ قرآن پڑھانا اور اس پہ معاوضہ لینا یہ جرم نہیں ہے بخال شریف کی حدیث ہے نبی علی صاحب سلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ حق دار وہ چیز جس پہ تم معاوضہ لو وہ کیا اللہ کی کتاب ہے اور صحابہ کلام نے سور فاتحہ کے ذریعے کافروں کو دم کیا اور تیس بکریاں معاوضے کے طور پہ لی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں کوئی معاوضہ لیے بغیر لیکن اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو جرم نہیں ہے اور افضل کی تلاش میں ہم کئی علماء سے محروم ہو گئے ہم نے ان کو تانے دیے لو جی تم پیسے لیتے ہو حالانکہ ہمارے گھر کا ملازم چوکیدار سکوٹی گارڈ اور ہمارا ڈرائیور ہم اس کو کتنی تنہا دیتے ہیں 15000 ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اور مولوی صاحب کو دس ہزار اور وہاں پہ بھی تانے کہ پیسہ لیتے ہو نمادے پڑھاتے ہو پیسہ لیتے ہو قرآن پڑھاتے ہو مولوی صاحب تانے سن سن کے تانگ آ جاتے ہیں وہ کسی دن مسجد کو تالا لگا کے بازار میں ملازمت کر لیتے ہیں فیکٹری میں ملازمت کر لیتے ہیں اس انداز سے ہم کئی علماء سے معلوم ہو گئے اور اور ورنہ مولوی صاحب ڈٹے بھی رہے تو کام از کم ان کے بچے پھر دین کے قریب نہیں آتے وہ دیکھتے ہیں ہمارے ابو کی کیسے بیشتی کی جا رہی ہے دین کی وجہ سے بار بار وہ کہتے ہیں ابا جی ہم نے دین نہیں پڑھنا ہم سکول پڑھیں گے یہ دین آپ اپنے پاس رکھیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ ایسی باتیں کر کے علما کو دین کے طالب علموں کو دین سے متنفر نہ کریں اور کہیں بھی دین سکھانے پہ معاوضہ لینا جرم کہیں نہیں بتایا گیا بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب نمازیں پڑھانے پہ پیسے لیتے ہیں وہ پیسہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے نماز پڑھنا یہ سب کے لیے ہے لیکن ان کی مردی آج نماز وہ پڑھیں زور کیے اپنے محلے میں اور اثر کی وہ بازار کی مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے مغرب کی کسی رشتہ دار کو ملنے گیا وہاں مسجد میں پڑھ لیں گے لیکن آپ کہتے ہیں پانچوں نمازیں ہماری مسجد میں پڑھنی ہیں پڑھانی ہے ٹائم پہ آنا ہے لیٹ نہیں آنا جب جانا ہے چھٹی لے کر جانا ہے اس چیز کی وہ آپ سے سیلری لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں <coughs> اس کے بعد فرمایا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس علم آیا ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث جو تمہارے پاس علم آیا ہے اللہ کیا یہ تمہیں نہیں روکتا ان ان سے سوال کرنے سے یعنی کہ اللہ نے تمہیں پکا علم دے دیا پختہ علم دے دیا کامل و مکمل دین دے دیا کیا یہ تمہیں ان عیسائیوں سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا یقیناً یعنی منع کرتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے سوال کرنے کی دینی معاملے میں لا نہیں اللہ کی کسم مار ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا یس الحکم کہ وہ تم سے سوال کرتا اس کے بارے میں جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ کے قرآن کے بارے میں سوال کرتا ہو تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو تو مفہوم اور خلاصہ کیا نکلا کہ عام مسلمانوں کو یہ تو رات و اور اس قسم کی باتوں سے دور رہنا چاہیے اور افسوس ہے المفسرین پہ جنہوں نے اردو میں بھی اپنی تفاصیر کو اسرائیلی روایات سے بھر دیا بلکہ قرآن کی ایتوں کی تفسیر میں اسرائیلی روایات کو احادیث پہ ترجیح دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو سمجھ دے باب نمبر ہے سترہ باب يحدث القوم بما تبلغه تبل کہ لوگوں کو وہ بیان کرے جس تک ان کی عقل پہنچ رہی ہو لوگوں کو آپ وہ باتیں بتائیں جو ان کی عقل میں آ جائیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ درست دے رہے ہیں وہ بچارے ان کا لیول نہیں ہے تو ان کو مشکل باتیں نہ بتائیں مثال کے طور پہ تقدیر کی تفصیلات تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے تو ہر ایک کو بتانا ہے آپ نے لیکن تقدیر کے بارے میں تفصیلات آپ شروع کر دیں کن لوگوں کے سامنے جن کو اوپر دے کے تلاوت کرنا نہیں آتی جن کو ایمان کے چھ ارکان کب نہیں پتا تو عید و شیر کب نہیں پتا تو وہ کئی دفعہ کام خراب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں نکتہ بیٹھ گیا اچھا اللہ نے تقدیر پہلے لکھ لی تھی تو پھر میرا کیا قصور یا تو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں اس کے لیول پہ آئیں تفصیل سے اس کو یہ سمجھائیں مطمن کر کے جائیں لیکن آپ ایک جملہ جلدی سے بول جائیں تو کام خراب ہو جائے تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے تو یہاں پہ باپ کیا سلقما لوگوں کو بیان کرے وہ چیزیں جن تک ان کی عقل پہنچتی ہو یہ حدیث نمبر کیا دھی ہے ایک سو پچاس ون ففٹی خا امام بخاری عن علی رضی اللہ تعالی قال جناب علی سر ویت وہ کہتے ہیں لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ پہچانتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں حدیث الناسا لوگوں کو بیان کرو وہ باتیں بما بیما جن کو وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں آ تو چاہتے ہو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم یہ چاہو گے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے ہو سکتا ہے تم عام لوگوں کو کوئی ایسی بات بیان کر دو جو ان کے ذہنوں میں نہ اترے اور وہ کہیں نی جی یہ قرآن نہیں ہو سکتا یہ بات حدیث میں کبھی نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر کے کہیں کافر ہی نہ بن جائیں اور اس علی کے ان الفاظ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی علی کو یہ حدیث دی تھی کہ جو بھی لا اللہ پڑھ لے وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ عام لوگوں کو نہ بتانا ورنہ متوقع کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ علم کی کوئی ایسی بات چھپا لینا جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں آردی طور پہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ ظلم ہوا تو اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی گئی جس کے بارے میں دوسرے نے کہا کہ یہ حدیث حجاج بن یوسف کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سری کہہ رہے ہیں حدیث لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ پہچانتے ہیں تو رسول کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اللہ اللہ کے رسول کی تقریب کی جائے یقیناً کوئی بھی آدمی یہ بات پسند نہیں کرے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الساط والسلام کی یہ حدیث صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اللہ تعالی ہمیں جذبہ دے ہمارے دلوں میں اللہ تعالی ان حدیث کی محبت پیدا کرے اور اللہ تعالی ہمیں پیچھے ہٹنے سے بچائے جو بائی شریک ہیں وہ شریک ہوتے رہیں بلکہ دوسروں کو بھی شریک کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے و دعوانا الحمد الحمدللہ رب الم